وک اللہ محدم بدعا وک اللہ بدععطن غلالہ وک اللہ <النَّار> الوافی بمافِ صحیح حین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل کتاب ہے اس میں دس مقاصد ہیں ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ہم پڑھ رہے ہیں اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے تیسری کتاب کتاب المساجد مساجد کے بارے میں ہے اور نماز کے مقامات کے بارے میں ہے اور اس تیسری کتاب میں جو مساجد کے بارے میں ہے کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے نواں باب ہم گزشتہ لیکچر میں شروع کر چکے تھے اور وہ کیا ہے کہ باب لا تشد الرحال اللہ اللاث مساجد کہ تین مشدوں کے علاوہ کسی اور مقام کی جانب عبادت اور اللہ کے تقرب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے اس میں حدیث نمبر تین ہم پڑھ چکے ہیں اور حدیث نمبر 370 پڑھنے والے ہیں قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حرئی رت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو ہرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی مسجد هذا میری اس مسجد میں ایک نماز میری مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے مسجد نبوی میری اس مسجد کی ایک نماز خیر بہتر ہے من الفی صلاحط ما ماسوا دیگر مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے ال المسجد الحرام سوائے مسجد حرام کے اس حدیث سے فضیرت معلوم ہو رہی ہے مسجد نبوی کی اور مسجد نبوی ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کی خاطر باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے تو آپ اس مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے لیکن یہ مسجد نبوی کا مقابلہ مسجد حرام سے نہیں ہے اس لیے آپ نے آخر میں کہا عل المشد الحرام سوائے مسجد حرام کے مسجد حرام کا استثنا کیوں کیا کیونکہ مسجد حرام کی ایک نماز دیگر مساجد کی ایک لاکھ نمازوں کا درجہ رکھتی ہے اور مسج نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مسر نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی پچاس ہزار نمازوں سے افضل ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکے اور صحیح روایت یہی ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے دونوں میں آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم نبوی کی ایک نماز دگر مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا یہ کہ نفل نمازیں سنتیں وطر کہاں پہ افضل ہیں مصر نبوی میں یا اپنے گھر میں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نفل نمازیں سنتیں وطر گھر میں افضل ہوتے ہیں کیا مس نبوی سے بھی افضل ہوتے ہیں جی ہاں مس نبوی سے بھی افضل ہوتے ہیں بلکہ یہ مسئلہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی مناسبت سے ہی بیان کیا تھا کہ گھر کی نماز افضل ہے البتہ فرد نماز مردوں پہ واجب ہے کہ کہاں ادا کریں مسجد میں ادا کریں تو مسجد نبوی کی ایک, ایک نماز دیگر مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے مسجد نبوی کی دو نفر رکتیں دیگر مساجد کی دو نفر رکھتوں سے بہتر ہیں لیکن گھر کی دو رکھتوں سے بہتر نہیں ہے مصنبی کی فرد نماز دیگر مساجد کی فرد نمازوں سے بہتر ہے اور یہ مقابلہ اس وقت تک ہے جب تک دونوں نمازیں ایک جیسی ہوں اگر کوئی آدمی کسی موقع پہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے بڑی توجہ سے بڑے دیہان سے اور اللہ رب العزت کے سامنے گرگڑا کر پڑھ رہا ہے رو رو کر پڑھ رہا ہے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے بے توجہی سے خوشو خضو کے بغیر تو زہر ہے کہ یہاں پہ وہ نماز جو محلے کی مسجد میں ادا کی گئی ہے وہ اس نماز سے افضل ہو جائے گی لیکن دونوں نمازیں ایک جیسی ہوں توجہ کے لحاظ سے خوشو خضو کے لحاظ سے تو پھر کون سی نماز افضل ہوگی پھر مسر نبوی کی نماز افضل ہو تو یہ مسجد جس کی نماز اتنی افضل ہے اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے اور ایسے ہی مسجد حرام کا تذکرہ بھی اس حدیث میں آیا ہے تو مسجد حرام بھی چونکہ بہت افضل مسجد ہے تو اس کے لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے تو جن مشقوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے وہ کتنی ہیں تین مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقسا مسجد قباء کی فضیلت ہے کہ کوئی انسان مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے گھر سے اپنے ہوٹل سے اپنے کمرے سے اپنے روم سے وضو کرے اور مسجد قباء میں آ کر کوئی بھی نماز پڑھے تو اس کا یہ عمل ایک عمرے کی طرح ہوگا لیکن سب کے باوجود مشرق ان مساجد میں سے نہیں ہے جس کے لیے سفر کیا جا سکے مدینہ میں رہ کر اس مسجد میں آنا یہ سفر نہیں ہے سفر کہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں آنا البتہ یہاں ایک مسئلے کی مزید وضاحت کر دوں جس کی کل وضاحت نہیں ہو سکی تھی ٹیم کی کمی کی وجہ سے ایک آدمی دلی سے آتا ہے مجر قبا نیت کیا ہے مشرق با لیکن نیت یہ نہیں ہے کہ مشرق میں نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کروں گا یا عبادت کی وجہ سے آ رہا ہے نہیں وہ بنیادی طور پہ مشرق کا کی بناوٹ دیکھنے آ رہا ہے اور اس نے سنا کہ مسجد وباء کو, کو بڑے اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس کو اس موضوع سے بڑی دلچسپی ہے تو وہ دیکھنے آ رہا مسجد باغ کیسے بنائی گئی کون سا مٹیریل استعمال کیا گیا جن کے گویا کہ دنیاوی طور پہ آ رہا ہے تو پھر اس کے سفر پہ شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر سفر کیا جائے اللہ کی عبادت کے طور پہ اللہ کے تقرب کی نیت کے طور پہ پھر اس سفر کا شریعت سے شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے باب نمبر دس باب اللہ بنا المساجد القبور قبروں پہ مسجد بنانے کی ممانعت ان کے قبروں پہ مسجد بنانا ممنوع ہے کسی بزرگ کی قبر ہے لوگ عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کالی شان مسجد بنا ڈالیں جس میں لوگ نماز پڑھا کی پڑھا کریں گے تو یہ غلط ہوگا نیت آپ کی جتنی بھی اچھی ہو کام آپ کا درست نہیں ہے اور یہ مسئلہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ پاک و ہند میں بلکہ دیگر کئی ممالک میں بھی سعودی عرب کو اللہ نے بچا رکھا ہے ایسے شرک سے باقی ممالک میں یہ شرک عام ہو رہا ہے قبر بنائی جاتی ہے قبر کے اوپر مسجد بنا دی جاتی ہے پھر لوگ مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں کس کے پاس قبر کے پاس کئی لوگ باقاعدہ قبر والے کی نیت سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں حدیث نمبر 371 سو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام اسلم و اللہ ابن عباس قالا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت قالا وہ کہتے ہیں یہ دونوں آل بیت میں سے ہیں ہمارے کئی دوستوں کو اعتراض رہتا ہے کہ بخاری مسلم میں آل بیت کی احادیث نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں آل بیت مخصوص ہیں انہوں نے آل بیت میں سے کئی لوگوں کو خارج کر رکھا ہے تو ام المؤمنین یہ نبی علی السلاۃ السلام کے گھر والوں میں سے ہیں آل بیت میں سے ہیں عبداللہ ابن عباس بھی آل بیت میں سے ہیں کیونکہ نبی علی السلاۃ اسلام کے وہ چچا جو مسلمان ہیں اور ان کی اولاد علیہ بیت میں سے ہے دونوں کہتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلاۃ اسلام پہ نازل ہوئی جب آپ پہ تاری ہوئی کیا تاری ہوئی موت تاریخ موت کا تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ بات مشہور ہے اس لیے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جیسے قرآن کریم میں ایت ہے انفی ری لطل قدری کہ یقینا ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں کس کو تذکرہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلی آیت ہے ایسا نہیں ہے کہ پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا ہو تو چونکہ معلوم ہے کہ اللہ نے شب قدر میں کیا نازل کیا اس لیے اس کا تذکرہ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ جب نبی علیہ سلط اسلام پہ نازل ہوئی تاری ہوئی کیا؟ موت. لہو آپ اپنے چہرے پہ میں نے کیا شروع ہوئے یت ڈالتے خمیسا چادر با کشی جب آپ اس چادر کے ساتھ گتل محسوس کرتے جب آپ کا دل اس چادر کی وجہ سے گھبرانے لگتا کا فہا تو آپ اس کو اتار دیتے اس کو ہٹا دیتے ہی, ہی اپنے چہرے سے فقالا تو آپ نے فرمایا کیا فرمایا وہ بعد میں آئے گا درمیان میں تھوڑی سی وضاحت آ گئی فقال و کلالی کا آپ نے فرمایا جبکہ آپ اسی طرح تھے اسی حالت میں تھے کہ کبھی چادر چہرے پہ لیتے اور جب گھٹن محسوس کرتے اتارتے پھر لیتے پھر اتارتے تو اس موقع پہ آپ نے کیا فرمایا آپ نے کہا لانت اللہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ نبی علیہ السلاۃ والسلام فوت ہوتے وقت یہودیوں نسائیوں پہ لانتیں کر رہے ہیں وہ نبی جس نے اپنے دشمنوں کو بھی بدوائیں نہیں دی تھیں کیا ہوا کیوں بدوا دے رہے ہیں کیوں لانت کر رہے ہیں ذاتی وجہ سے آپ لانت نہیں کر رہے آپ اس وجہ سے لانت نہیں کر رہے کہ انہوں نے میرے اوپر زیاتیاں کی ہیں نہیں اللہ کے معاملے میں فرمایا اللہ کی لانت ہوں یہودیوں نسائیوں پہ اتخذوا قبور قبول مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا راوی کہتے ہیں یو حج درو یہ الفاظ اس موقع پہ آپ کیوں کہہ رہے تھے یو آپ خبردار کر رہے تھے ماسناؤ اس عمل سے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا کنہوں نے یہودیوں نسائیوں نے جس حرکت کا ارتقاب یہودیوں نے عیسائیوں نے کیا اس حرکت سے آپ خبردار کر رہے تھے اس کے بارے میں وارننگ دینا چاہ رہے تھے اس سے ڈرا رہے تھے اور اس سے اپنی امت کو دور رکھنا چاہ رہے تھے اور وہ کیا ہے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لینا سیدا گاہیں بنا لینا تو قبر کو سیدا گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے چاہے سیدا آپ نے کس کو کرنا ہو اللہ کو کرنا سئیا چاہے آپ اللہ کو کرنے والے ہوں پھر بھی قبر کو سئیدا گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے قبر کے پاس آ کر اللہ کے نام پہ بکرا زیبا کریں اس بات کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہودیوں اور نسائیوں نے تو یہ کام عقیدت سے کیا تھا اور ہمارے آج کے لوگ کہتے ہیں جی محبت تو اندھی ہوتی ہے عقیدت کی کوئی حد نہیں ہوتی نہیں محبت اندھی نہیں ہوتی اندھی محبت ناقابل قبول ہے محبت وہی قابل قبول ہے جو شریعت کی حدود و قیود کی پابند ہو ورنہ اگر عیسائی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے بنائیں انہیں سجدہ کریں اور انہیں خدا قرار دیں تو ایسی محبت جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے خود نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا تھا لاتارا ابن مریم ان فقول رسول کہ لوگوں میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا میرے معاملے میں حد سے آگے نہ نکل جانا میری تعریفیں کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں مبالغہ کیا میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں لیکن آج دیکھ لیں مسلمان کثرت سے نبی علی سات وسلام کی ذات کے معاملے میں مبالغہ کر رہے ہیں غلوف کر رہے ہیں حد سے آگے نکل رہے ہیں آپ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے حاجت روا کہا جاتا ہے آپ اور دیگر بزرگوں کو غوث آزم کہتے ہیں اللہ کی صفات آپ کو دی جا رہی ہیں کبھی آپ کو عالم الغیب کہتے ہیں کبھی آپ کو حاضر ناظر کہتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ غلوب ہے یہ حد سے آگے نکلنا ہے اور یہ وہ امور ہیں جن سے اللہ کے رسول روک رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ یہودیوں عیسائیوں نے نبیوں کی قبروں پہ قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا دشمنی کے طور پہ یا محبت کے طور پہ محبت کے طور پہ عقیدت کے طور پہ لیکن کیا یہ محبت ان کے کام آئی نہیں یہ محبت لانت کا سبب بنی آخری نبی ان پہ لانت بھیج رہے ہیں اس محبت کی وجہ سے اس عقیدت کی وجہ سے اب یہاں پہ آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کیا کہ آپ لانت کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ ساتھ کن پہ عیسائیوں پہ تو عیسائیوں نے کس نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا عیسائیوں کے نبی تو عیسا علیہ السلام ہے جن کی قبر نہیں ہے انہیں تو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا گیا تو علماء کرام نے اس سوال کا جواب کئی طرح سے دیا ہے نمبر ایک کہ مسلم شریف میں جب یہی حدیث آتی ہے تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں اتخذوا قبور کہ مساجد کہ اللہ کی تو یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا تو یہودیوں نے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا اور عیسائیوں نے نیک لوگوں کی قبروں کو سیدہ گاہیں بنا لیا دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی علیہ السلام آخری رسول ہیں ہو سکتا ہے ان کے بعد رسول تو نہیں چند نبی آئے ہوں جن کے ساتھ جن کی قبروں کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہو تو برحال حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے تو قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے اور پاک و ہند میں جو بڑے بڑے مزار اور دربار بنے ہیں ان میں عام طور پہ کیا ہے قبر ہوتی ہے اور قبر کے اوپر کیا بنایا جاتا ہے مسجد بنا لی جاتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو روکیں گے تو کیا کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ مضبوط آدیش وادیش چھوڑ کے دلیل کس کو بنائیں گے کبھی کہیں گے جی مسجد بنا لی گئی بھئی کاف کی قبروں پہ مسجد بنا لی گئی بھئی اور اللہ کے رسول نے اسی سے تو روکا ہے کاف کی قبروں پہ مسجد بنا لی گئی لیکن آپ کے رسول اس سے روک رہے ہیں تو آپ کس کی بات مانیں گے آپ کس کے پیچھے چلیں گے کبھی کہتے ہیں جی نبی علیہ اشراۃ وسلام کی قبر کے اوپر مسجد بنا لی گئی بھئی آپ کی قبر پہ مسجد نہیں بنائی گئی مسجد پہلے سے موجود تھی مسجد کے ساتھ آپ کا گھر تھا آپ کا حجرہ تھا الگ سے تھا اور آپ کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا اور حجرہ الگ تھا مسجد الگ تھی بعد میں صحابہ اکرام کی جب حکومت ختم ہوئی بعد میں جب دیگر لوگوں کی حکومت آئی تو ان میں سے کسی ایک نے ان حجروں کو مسجد کا حصہ بنا دیا تو یہ کام نبی علیہ السلاط اسلام کا نہیں ہے آپ نے نہیں کہا کہ میری قبر مسجد میں بنانا یہ اللہ رب العزت کی تعلیمات نہیں ہیں یہ صحابہ اکرام کا فیصلہ نہیں ہے یہ جناب صدیق جناب فاروق جناب عثمان جناب علی اور دیگر صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہیں ہے یہ کسی بادشاہ کا فیصلہ ہے ایک طرف بادشاہ کا فیصلہ ایک طرف اللہ کے رسول کی حدیث آپ کس کو لیں گے آپ کی قبر مسجد میں داخل کر دی گئی یہ کرنے والا کون کسی بادشاہ کا کام تو بادشاہ کا کام دلیل اور حجت نہیں ہے دلیل اورجت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا جو آپ نے کہا جیسے یہودی اور عیسائی انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا سجدہ گاہیں بنا لیا تو کیا ان کا یہ عمل دلیل ہے نہیں دلیل ان کے نبیوں کا کلام ان کے لیے تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی باب نمبر گیارہ باب المساجد فلبیوت گھروں میں مسجدیں گھروں میں کسی جگہ کو مسجد بنا لینا یہ کیسا ہے حدیث نمبر تین سیون ٹو خواہ اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان مالک یہ قال جناب انس بن مالک الانصاری رضی اللہ ویت ہے وہ کہتے ہیں قاد انصار کے انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا زخمن اور وہ آدمی جس نے کہا ان کا تعارف پہلے آ گیا ہے انہوں نے کیا کہا وہ بعد میں آئے گا درمیان میں یہ تعارف آ گیا ہے کہ جنہوں نے کہا وہ کیا تھے بھاری جسم والے تھے موٹے تھے تو انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا کس سے کہا لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا درمیان میں تعارف کیا آیا وکان کہ یہ صحابی یہ کہنے والے کیا تھے بھاری جسم کے مالک تھے موٹے سے تھے تو کیا کہا یہ کہا کہ, اِنّی لَا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا میرے لیے مسجد میں آنا ممکن نہیں ہے فسانہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما. چنانچہ اس نے نبی علیم کے لیے کھانا بنایا یعنی کہ آپ کی دعوت رکھی فدی تھی تو آپ کو اپنے گھر کی طرف دعوت دی آپ کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی ونضح له طرف اور اس نے پانی کے ساتھ چٹائی کے ایک کنارے پہ ایک حصے پہ آپ کے لیے چھڑکاؤ کیا چٹائی موجود تھی اس کے ایک حصے کو پانی کے ساتھ درست کیا ٹھیک کیا صاف کیا تاکہ نبی علیہ السلام کے شیان شان ہو جائے بنا اور چھڑکاؤ کیا لہو آپ کی خاطر طرف حسین چٹائی کے ایک کونے پہ ایک حصے پہ کس چیز کے ساتھ کیا بیما پانی کے ساتھ فصل علی رکاتی تو آپ نے اس پہ دو رختیں ادا کی تو اس سے کیا پتا چلا اس سے ایک پتہ چلا کہ آپ کسی کی دعوت کر سکتے ہیں اور کسی کی دعوت کرنا اچھی بات ہے اور یہاں پہ دعوت کس کی, کی گئی ہے نبی علیہ الساط والم کی اب نبی علیہ الساط والی ہے نبیوں کے وارث موجود ہیں علماء علمائے حق جو توحید بیان کرتے ہیں شرک و بداس سے روکتے ہیں کبیرہ گناہوں سے روکتے ہیں اگرچہ معصوم وہ نہیں ہے معصوم صرف نبی تھے آج کے مولوی سے گناہ ہوگا غلطی ہوگی مکمل طور پہ پاک صاف نہیں ہے لیکن بہرحال توحید کی دعوت دیتا ہے کبیرہ گناہوں سے روکتا ہے خود کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے علماء کی آپ بھی دعوت کریں ان کو گھر میں بلائیں بہت اچھی بات ہے اس کے بعد اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی مسجد میں آنے کی واقعی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اگر مسجد میں آئے بغیر گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کے لیے معافی ہے اس کے لیے کیا ہے رخصت ہے وہ گناہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد پتا چلا کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی عزت کریں اسے بیٹھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے لیٹنے کے لیے اچھا کپڑا دیں اچھی چٹائی دیں صاف ستھری چیز دیں اور اس کے بعد یہ کہ نبی علی السلۃ والسلام نے اس کے گھر میں نماز پڑھی تو یہ نماز کیوں پڑھی وہ صحابی چاہتے تھے جہاں آپ نماز پڑھیں گے اسی جگہ کو میں مسجد بنا لوں گا تو گویا کہ آپ سے مسجد کا افتتاح کروایا ہے اور یہ نماز کون سی پڑھی گئی ہے علماء کے نام کہتے ہیں چاش کی نماز تھی جو آپ نے پڑھی ہے تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ سلاد اسلام اس نے جیسے چاش نماز کی ترغیب دی ہے خود آپ نے چاش نماز ادا بھی کی ہے واللہ تعالی عالم باب نمبر بارہ باب تحیت المسجد یہ باب تحیط المسجد کے بارے میں ہے یعنی کہ اس نماز کے بارے میں جو مسجد کا حق ہے حدیث نمبر تین سو تہتر تھری سیون تھری قوف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی قطعۃسلمی ابو السلمی رضی اللہ تعالیٰ سے سرویت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمکالبی علی ساتُ السلام نے فرمایا کیا فرمایا کہ ادا دخل احدکم المسجد جب تم میں سے کوئی داخل ہو کہاں مسجد میں فل یر کا ارکاتی میں اس پہ لازم ہے اس پہ واجب ہے کہ دو رقطیں ادا کرے بیٹھنے سے پہلے پہلے لیر کا یہ لام امر کا ہے اور آڈر کا لفت ہے اور آرڈر کا لفت وجوہ پہ دلال کرتا ہے اس لیے میں نے کیا کہا ہے کہ اس پہ واجب ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے پہلے دو رکھتیں ادا کرے اس عدیز کا پس منظر بتانا چاہوں گا ابو کتادہ کہتے ہیں جیسا کہ مسلم شریف میں تفصیل آئی ہے کہ نبی علیہ سات اسلام صاحبہ کے نام کے ساتھ تشریف فرما تھے میں مسجد میں آیا اور میں آ کر بیٹھ گیا آپ نے کہا کیا تو نے دو رختیں ادا کی ہیں میں نے کہا اللہ رسول آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی بیٹھ گیا فرمایا اٹھو دو رختیں ادا کرو اور تب آپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس کو مسجد میں آئے تو دو رختیں ادا کیے بغیر نہ بیٹھے اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رختیں ادا کرے اور آپ لوگوں کو حدیث یاد ہوگی کہ نبی علیہ السلاط اسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے ایک صحابی آئے آ کر بیٹھ گئے آپ نے خطبہ روک کر پوچھا تھا کہ میرے صاحب دو رختیں ادا کی ہیں لگے نہیں فرمایا اٹھو اور دو رقطے ادا کرو اور یہ دو رقطیں کون سی تھیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں المسجد کی اہمیت کا تیسرے نمبر پہ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ نبی علی اللہ کو میں نے اونٹ بیچا تھا اور آپ سے میرے پیسے لینے تھے پیسے لینے کے لیے میں آیا تو آپ نے کہا پہلے مسجد میں دو رقطے ادا کرو تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو رکھتے ضروری ہیں یا افضل اور بہتر ہیں لیکن ضروری نہیں ہے عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کیا ہے مستحب ہیں کیا دلیل ہے آپ کی ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں پانچ دن فرض کی ہیں نبی علیت اسلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور پوچھا تھا اسلام کیا ہے تو آپ نے بتایا تھا اسلام کیا ہے اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ پانچ نمازیں ہیں تو اس آدمی نے آخر میں کہا تھا کہ میں جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس میں کمی بھی نہیں کروں گا اور اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا تو اس عدیز کے مطابق فرد نمازیں کتنی ہیں پانچ تو اس سے پتہ چلا کہ عید کی نماز واجب نہیں ہے تحیت المسجد واجب نہیں ہے یہ دلیل میری نہیں ہے یہ دلیل ان علماء کے نام کی ہے جو عید کی نماز کو طیت المسجد کو فرض نہیں مانتے واجب نہیں مانتے میرا موقف کیا ہے میرا موقف یہ ہے کہ عید کی نماز فرض ہے واجب ہے ضروری ہے اور ہر ایک پہ فرض ہے مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی یہی موقف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اور دیگر کئی ایک محققین کا کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی علی سات اسلام نے عید کی نماز کے لیے بڑی سختی کی عورتوں سے کہا گیا کہ وہ بھی آئیں آپ سے گزارش کی گئی کئی عورتوں کے پاس پردے کے لیے چادریں ہی نہیں ہیں فرمایا وہ بھی آئیں دیگر عورتوں کے پردے میں شریک ہو جائیں آپ کو بتایا گیا کہ کئی عورتیں حیض کی حالت میں ہیں فرمایا وہ بھی آئیں عید گاہ میں پہنچیں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں نماز نہ پڑی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عید کی نماز کس قدر ضروری ہے باقی رہا یہ کہ دوسری حدیث میں ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں عید کو فرض مان لیا تو چھ ہو جائیں گی نہیں ایسی بات نہیں ہے اس حدیث میں ان پانچ نمازوں کا تذکرہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ فرض ہیں عید کی نماز سالانہ طور پہ ہے سال میں دو مرتبہ ہے اب آ جائیں تحیط المسجد کی طرف تو تیت المسجد کو اس لیے مستحب کہنا کہ جناب ایک حدیث میں آیا کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں تیت المسجد کو فرض مان لیا تو چھ ہو جائیں گی یہ موقف درست نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ تذکرہ ہے ان پانچ نمازوں کا جو روزانہ کی بنیاد پہ ہیں اور یہاں تیت المسجد کا تعلق سے ہے سبب سے مسجد میں جائیں گے تو یہ نماز ہے ورنہ نہیں ہے ایک آدمی مثال کے طور پہ کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں کو مسجد ہی نہیں ہے پورا سال وہ سید المسجد نہیں پڑے گا جبکہ پانچ نمازیں آپ جہاں بھی چلے جائیں جب تک عقل ہے آپ فرض ہے تو تیت المسجد کون سی نماز ہوئی سببی ایسی نمازوں کو سببی کہتے ہیں طواف کے دور وقتیں کیا ہے سببی نماز تیت المسجد سببی نماز تیت الدو سببی نماز یہ سببی نمازیں کسی وجہ سے یہ نماز ہیں عام نوافل نہیں ہیں تو اب تیت المسجد کی نماز واجب ہوئی یا نہیں تو گزارش یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ تیعت المسجد کی نماز واجب ہے ان کا قول کافی مضبوط ہے اگرچہ شیخ بن حسمین نے آخر میں ان لوگوں کی طرف اپنے میدان کو ظاہر کیا ہے جو تیت المسجد کو مستحب اور افضل اور سنت مانتے ہیں واجب نہیں مانتے لیکن ساتھ خبردار کیا ہے کہ واجب کہنے والوں کا قول بڑا مضبوط قسم کا قول ہے تو اس لیے پاک و ہند کے اپنے دوستوں سے کہوں گا پاکو ہند کے مسلمانوں میں بڑی سستی پائی جاتی ہے تیت المسد کی نماز کے سلسلے میں آپ مکہ مدینہ چلے جائیں سعودیا میں چلے جائیں اربوں کے یہاں چلے جائیں نبے یا پچانوے فیصد دو رکھتے پڑے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھتے اور پاکو ہند میں آ جائیں تو جن کی اکثریت ہے پاکو ہند میں ان کی مسجدوں میں پچانوے فیصد یا اٹھانوے فیصد لوگ دو رختیں پڑھے بغیر بیٹھتے ہیں تو یہ افسوس کا مقام ہے تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کا مسجد کے ادب کا خیال کون رکھتا ہے جو مسجد کا حق ادا کرتا ہے دو رختیں پڑھ کر بیٹھتا ہے یا وہ جو دو رختیں پڑھے بغیر بیٹھ جاتا ہے اور آخر میں اس موضوع پہ یہ بھی تنبیہ کر دوں کہ طیت المسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے زور کی اذان ہو چکی ہے اور پانچ منٹ رہ گئے ہیں جماعت قائم ہونے میں آپ نے چار سنتیں بھی پڑھنی ہیں تو آپ کہیں گے جی پہلے میں دو طیط المسجد پڑھوں گا پھر چار سنتیں پڑھوں گا نہیں یہ مقصد نہیں حدیث کا حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں دو رختیں پڑھے بغیر دو رختیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں وہ دو رختیں جو ان بھی ہوں چاہے زور کے چار فرض ہوں چاہے زور کی چار سنتے ہوں چاہے فدر کی دو سنتے ہوں چاہے وہ وطر ہوں کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کر بیٹھیں یہ مقصد ہے صدیش کا اگر آپ کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر اسپیشلی دو رکھتے ہیں اس لیے پڑھیں کہ میں مسجد میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں اب آپ کہیں گے مکھرو اوقات میں کیا کریں گے مکرو اوقات میں آپ وہی کچھ کریں گے جو مدینہ مکہ میں ہو رہا ہے جو مسی میں ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ آتے ہیں دو رختیں پڑے بغیر نہیں بیٹھتے کیونکہ یہ سببی نوادیں ہیں تو اثر کے بعد عام نوافل ممنوع ہیں فدر کے بعد عام طور پہ نوافل ممنوع ہیں لیکن سببی نوادیں پڑھی جائیں گی جیسا کہ نبی علی سلاد السلام نے خود آپ یادی سن چکی ہیں خود آپ نے اثر کے بعد کون سی دو رختیں پڑی ہیں جو زور کے بعد کی آپ کی کزا ہو گئی تھی اور آپ روزانہ کی بنجاب پہ پڑھتے تھے ایسے ہی آپ کی موجودگی میں ایک صحابی نے فدر کے بعد وہ دو سنتے پڑھی جو فدر سے پہلے رہ گئی تھی باب نمبر تیرہ باب کیا ہے فضل فضر فی المسجد مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت مسجد میں بیٹھے رہنا اللہ اکبر اس کی بھی بڑی اہمیت ہے حدیثر تھری سیون فور ابن حرب سما بن حرب سے روایت ہے اور یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں قالا وہ کہتے ہیں قلت لجابر ابن سمورا کہ میں نے صحابی جابر بن سمورا سے کہا جابر بن سمورا سوائی الکوفی یہ صحابی ہیں ان سے کیا کہا؟ اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نبی علی صلی اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے قالا تو کہا کس نے جابر بن سمرہ صحابی نے کہا نعم ہاں کثیرا میں بہت زیادہ بیٹھا کرتا تھا آپ کی مجلس میں کان لا یقوم ممصلاہ اللذی یصلی فیه الصبحہ بالغداتہ حتی تطلوع الشمس اپ, اپ, اپ, اپ, آپ اپنی نماز پڑھنے کی اس جگہ سے نہیں اٹھتے تھے جس میں آپ صبح کی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا یعنی کہ فدر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے سورج طلوع ہونے تک کتنا ٹائم بنتا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ سوا گھنٹہ بنتا ہے دیکھیے نبی علی شاط و کا اللہ کی ذات سے تعلق اور ہم ہر نماز کے بعد مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد میں کسی عذاب کے آنے کا خطرہ ہو جن کی مجبوری ہے دکان کھولنی ہے آفس میں جانا ہے مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن وہ بھائی جن کا کوئی ضروری کام بھی نہیں ہوتا انہوں نے معمول بنا لیا ہے مسجد سے بھاگنے کو جب کہ نبی علیہ السّات والسلام مصلح اپنی نماز پڑھنے کی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے وہ نماز پڑھنے کی جگہ جس میں آپ صبح کی نماز پڑھتے تھے سورج سورترو ہو جاتا جابر بن ثمورا نے یہ الفاظ جب بیان کیے کیا کہا یوسلی فی صبح جہاں آپ صبح کی نماز پڑھتے تھے ابلغدا یا جہاں پہ آپ کیا پڑھتے تھے غدا اور صبح سے مراد ایک ہی ہے فضر کی نماز لیکن لفظ سماک بن حرب جو ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ جابر بن سمرا نے صبح کی نماز کہا تھا یا غداد کہا تھا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے فجر کی نماز فائدہ قل آتی تو جب سورج نکل آتا جب سورج طلوع ہوتا کام آپ کھڑے ہو جاتے وکانو اچھا جب سرتلو ہے کام آپ کھڑے ہو جاتے یعنی کہ پھر آپ اپنی جگہ سے اٹھتے کیا کرتے ہوں گے دو رکھتے پڑتے ہوں گے اشراک کی وکان و جابر جابر ملسمر کہتے ہیں کہ صحابہ کنام آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے فیا خدو نفی امر جا تو وہ شروع کر دیتے جاہلیت کے معاملات میں گفتگو جاہلیت کے معاملات میں گفتگو شروع کر دیتے اس میں داخل ہو جاتے پرانی باتیں یاد کرتے زمانے کفر کی باتیں آپس میں, کرتے, تو اس زمانے میں ہم یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے تو پرانی اپنی باتیں یاد کر کے ید وہ ہنستے تھے یداکن اس ہنسنے کو کہتے ہیں جس میں کیا ہو آواز ہو یداک ان کے خوب ہنستے تھے اور نبی علی السلاط وسلم کی باتیں سن کے کیا کرتے تھے مسکراتے تھے آپ آواز نہیں نکالتے تھے لیکن آپ ہلکا سا مسکراتے جس سے صحابہ اکرام کو آپ کے پیارے پیارے خوبصورت دانت نظر آتے تو اس سے کیا پتا چلا مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت کہ نبی علیہ الات وسلم کی یہ سنت ہے نماز کے بعد اپنی جگہ پہ آپ بیٹھے رہیں اور اس حدیث سے ایک اور چیز پتہ چلی وہ کیا کہ مسجد میں بیٹھ کے آپ گفتگو کر سکتے ہیں دنیاوی امور پہ مشتمل گفتگو بھی کر سکتے ہیں لیکن بے و شرا نہیں کر سکتے لین دین نہیں کر سکتے ویسے گفتگو کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کسی نے یہ رومال لیا ہوا ہے کتنے کا آپ نے لیا دی جی؟ یہ کیسا ہے کس ملک کا بنا ہوا ہے کوئی بات نہیں آپ کس ملک سے آئے ہیں آپ وہاں پہ کیا کاروبار کرتے ہیں تو یہ گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ گفتگو بھی اسی کو ججتی ہے جو مسجد کو کھلا ٹائم دیتا ہو درمیان میں یہ باتیں بھی کر لے جس نے آنے ہی پانچ منٹ کے لیے ہے اس کو چاہیے آپ پانچ منٹ جو ہے وہ نفلی نماز کو دے اور تلاوت کو دے اور اسکار کو دے تو صحابہ کے چونکہ مسجد میں اکثر و بیشتر بیٹھے رہتے تھے تو پھر اذکار جب ختم ہو جاتے تو پھر دنیاوی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے اور پھر ان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ بیٹھے رہتے تھے تاکہ کیا کریں تاکہ سورج نکل آئے پھر ہم وہ اشراق کی نماز پڑھیں گے اور پھر اپنے گھروں میں جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے ونظر آپ دیکھیں کیا دیکھیں تین چو اٹھاسی حدیث نمبر تین سو اٹھاسی یہ وہ عدیش ہے جس میں آتا ہے یہ آگے آئے گی اور یہ وہ حدیث ہے جس میں کیا آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ کیا ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں اور یہ ایسی ہے جیسے آپ دشمن کے سامنے بارڈر پہ پیرا دے رہی ہوں تو اس حدیث یہ حدیث بھی تعید کرتی ہے ہمارے اس موضوع کی جس موضوع کے متعلق ہم گفتگو پڑھ رہے ہیں موضوع کیا ہمارا مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت اور ایک اور حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا کتاب کے ریٹر نے حدیث نمبر پانچ اور یہ بھی کس بارے میں ہے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنے کے بارے میں اس یہ وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے تو جب تک بے وضو نہیں ہو جائے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اللہم اغفر لہو یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اللہ مرحم ہو یا اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرما اندازہ کی دیئے آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کریں شیخ صاحب مارے لیے دعا کریں اور فرشتوں کی دعائیں لیں کیسے نماز کے بعد بیٹھے رہیں اپنی جگہ پہ ذکر کرتے رہیں تلاوت کرتے رہیں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا تو یہ ہے مسجد میں بیٹھے رہنے کی شان اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو مقامات سب سے زیادہ پسند ہیں وہ مقامات کون سے ہیں مشنیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں مشتوں کی محبت داخل کرے میرے بھائی جب بھی رہائش بنائیں گھر بنائیں جائزہ لیں دائیں بائیں اہل توحید کی مسجد موجود ہے یا نہیں تاکہ آپ بھی ایمان کے لحاظ سے زندہ رہیں آپ کے بچے بھی ایمان کے لحاظ سے زندہ رہیں اس کے بعد باب نمبر چودہ باب طہارت المسدی و ندافت یہ باب مسجد کی طہارت کے بارے میں اور مسجد کی صفائی کے بارے میں ہے کہ مسجد کو پاکیزہ رکھنا پلی چیزوں سے اور مسجد کو صاف رکھنا دیگر ایسی چیزوں سے جو چاہے پلید نہ ہوں لیکن مسجد کے شیان شان نہ ہوں تو مسجد کو پاک بھی رکھیں مسجد کو صاف بھی رکھیں یہ باب ہے حدیث نمبر تین سو پچہتر میم اس حدیث کے روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جناب انس نے مالک سے روایات ہے وہ کہتے ہیں بئی نما نفیل مسجد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ ہم مسجد میں نبی علیہ علیم کے ساتھ تھے ان کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تب ایک عرابی آیا عرابی کسے کہتے ہیں جو جنگلوں میں صحراؤں میں رہتے ہیں ان میں سے ایک آیا فقام یب نف ال تو وہ کھڑا ہوا مسجد میں پیشاب کرنے لگا پیشاب کہاں کر رہا ہے مسجد میں اللہ اکبر یہاں پتا چلے گا آپ کے اخلاق کا یہاں پتا چلے گا کہ نبی علی صنام کتنے عظیم ہیں اس موقع پہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا بڑوں بڑوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے بڑے بڑے اخلاق کے پیکر صبر کے پیکر ہمت ہار جاتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیے فقال صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ ماہ تو نبی علیہ اللہ کے صحابۂ کے کہنے لگے کیا کہنے لگے ماہ ماہ رک جاؤ رک جاؤ یعنی کہ پیشاب نہ کرو یہاں پہ یعنی کہ مسجد ہے کیا کر رہے ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا لاتی اس کے پیشاب کو نہ روکو اس کے پیشاب کو نہ روکو اس کے پیشاب کو منقطع نہ کرو داؤ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو اس کو پیشاب کرنے دو کہاں مصر نبی میں اللہ اکبر. فتح رقو صحابہ کے نے اسے چھوڑ دیا حتا بالا یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا سُمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا فقال لہو تو آپ نے اس سے کہا اندہ مساجد لات هذا ول القدر کہ بے شک یہ مشدیں اس پیشاب میں سے کسی بھی چیز کے لائق نہیں ہیں ولی القدر اور نہ اس گنگی میں سے کسی چیز کے لائق ہیں مشتے پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ گندگی کرنے کے لیے نہیں ہیں، پخانہ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بڑے عظیم مقامات ہیں بڑی مقدس جگہ ہے قرآن سوائے اس کے نہیں یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جیسے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا جیسے بھی یہ الفاظ راوی تب استعمال کرتا ہے جب اس کو کسی لفظ میں شک پڑ جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا یا وہ کہا تھا تو پھر احتیاط کے طور پہ آخر میں کیا کہہ دیتے ہیں او کماق رسول اللہ وسلم یعنی کہ میرے خیال میں یہی الفاظ تھے یا پھر جیسے بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا اور دیگر روایات سے تعید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی کچھ کہا تھا قال کہتے ہیں کون راوی کون تھے حدیث کے جناب انس ابن مالک وہ کہتے ہیں فامر الرجل الامي القومی تو اپ نے لوگوں میں سے ایک ادمی کو حکم دیا فجاء بدل مما تو وہ پانی کا ایک ڈول لے کر آیا فشل نحوه تو اس اس نے اس کو اس پہ بہا دیا کس پہ پیشاب پہ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مسجد کو پاک رکھنا چاہیے صاف رکھنا چاہیے اگر مشرق کو پاک رکھنا ضروری نہ ہوتا تو آپ اس صحابی کو بلا کر نصیحت نہ کرتے اور آپ دوسرے صحابی کو اس پہ پانی بہانے کا حکم نہ دیتے دوسرے نمبر پہ نبی علی اثلا اسلام کتنے سمجھدار کتنے بڑے معلم کتنے بڑے مدرس کتنے اچھے تربیت کرنے والے اور مربی ہیں کہ اگر اس آدمی کو پیشاب کرتے ہوئے روکا جاتا تو وہ اس آدمی کی صحت کو شدید نقصان پہنچتا اس کے مسالوں کو نقصان پہنچتا ہو سکتا ہے اسے پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری لگ جاتی پیشاب کرتے کرتے زور سے پیشاب آ رہا ہے باب کر رہے ہیں درمیان میں روک دیا جائے تو کئی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے دوسرے نمبر پہ اگر روکا جاتا تو کیا ہوتا وہ بھاگتا پیشاب کے قطرے اس کے جسم پہ پڑتے مسجد میں جگہ جگہ پڑتے تو اسے پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کتنے سمجھدار تھے اور کتنے اقل مند تھے اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کا پیشاب کیا ہے پلید ہے انسان کا پیشاب پلید ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ صلام کا پیشاب کسی صحابی نے پیا کسی صحابیہ نے پیا یہ چیزیں ضعیف روایات میں آئی ہیں کسی صحیح سرن سے ثابت نہیں ہے اور اس حدیثی بھی پتہ چلا کہ مسجدیں بنیادی طور پہ کس کام کے لیے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے نماز کریے تلاپتے کلام پاک کریے اگرچہ آپ وہاں پہ سو بھی سکتے ہیں اگر انضامیہ رکاوٹ نہ ڈالے تو اگر انضامیہ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو آپ مسجد میں سو سکتے ہیں مسجد میں کھانا کھا سکتے ہیں یہ جائز کام ہے لیکن مسجد بنیادی طور پہ کس کام کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے نماز کے لیے تلافتے کلام پاک حدیث نمبر 376 سو سیون سکس اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان صلی اللہ علیہ وسلم علیم نے قبلہ کی جانب بلغم دیکھا ان مسجد کی وہ دیوار جو قبلہ کی سائڈ پہ تھی سامنے تھی وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا بلگم لگا ہوا دیکھا فشق کا لالئی تو یہ آپ پہ بہت شاخ گزرا آپ کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی تو یہ آپ پہ شاخ گزرا ہتاروئی فی وجہی ہی یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ دیکھا گیا یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ نظر آیا کیا نظر آیا آپ کے چہرے پہ غصہ نظر آیا آپ کے چہرے پہ پریشانی نظر آئی کہ یہ کیا ہے بلگم مسجد میں اور وہ بھی قبلہ کی جانب اور نسائی کی کروایات میں آتا ہے کہ آپ غصے میں آ یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا فقام تو آپ اٹھے فحق بیدی آپ نے اس بلگم کو اپنے ہاتھ سے کورچ دیا اللہ اکبر کتنے عظیم ہے ہمارے نبی کیا توازو ہے ہمارے نبی کی کسی اور کو بھی آڈر دیا جا سکتا تھا لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو دیکھیے کہ مسجد کی صفائی اپنے ہاتھ سے کی ہے تو مسجد کے خادم کو حقیر نہ جانے بڑا عظیم انسان ہے اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی سنت میں عمل کر رہا ہے فقالا تو آپ نے اس موقع پہ کہا کیا کہا یونا جی ربا یقیناً تم میں سے کوئی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے کیا کر رہا ہوتا ہے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے دعائیں کیا ہیں؟ رب سے باتیں ہیں نا نماز میں دعائیں مانگتے ہیں جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں آپ, تو آپ نے جب میں سے کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے او یا ان بے نہبلا تھی یا اس کا رب اس کے اور کبلا کی مابین ہے آپ نے یہ کہا یا آپ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ رب سے سرگوشی کرتا ہے یا آپ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے قبل کے درمیان کون ہوتا ہے رب ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں حدیث سے تو آپ نے کہا اب جب کہہ چکے ہیں آپ جب کا جواب بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے آگے کیا ہے یا جب تم, تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے قبلہ کے مابہ ہوتا ہے پھر تو فرمایا فلاح اس لیے تم میں سے کوئی بھی اپنے قبلہ کی جانب نہ تھوکے قبلہ کی جانب کیوں نہیں تھوکنا کیونکہ آپ رب سے سرگوشی کر رہے ہیں قبلہ کی جانب کیوں نہیں تھوکنا کیونکہ آپ کے قبلے کے درمیان کون ہے رب ہے اللہ اکبر اب ہمارے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ پہنچ جائیں گے جو کہیں گے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ثابت ہو گیا اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ نمازی اور قبلے کے درمیان کون ہوتا ہے رب ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں تو سامنے کیوں ہیں دائیں کیوں نہیں باہیں کیوں نہیں تو اللہ قرسم کیا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نمازی اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کفیت ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے عرش پہ ہیں سب سے بلند ہیں ہر مخلوق سے اوپر ہیں اوپر ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نمازر کی بلے کے مابین ہے اور چاند آپ جدھر بھی چلے جائیں آپ کے ساتھ ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے آپ جدھر بھی چلے جائیں چاند آپ کے ساتھ ہے آپ جدھر بھی چلے جائیں دن کے ٹائم سورج آپ کے ساتھ جب جبکہ ہیں کہاں اوپر اور یہ اللہ کی ادنا مخلوق ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں لیکن اللہ تعالی نماز قبلے کے درمیان بھی ہیں کیسے اللہ عالم تو فرمایا اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نماز قبلے کے درمیان ہے تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے ولا کن آئیں ہی لیکن کہاں تھوکے اپنی بائیں جانب او اوتاہ ہی یا اپنے دونوں پاؤں کے نیچے ہاں جی آج کل اس کے اوپر عمل ممکن ہے یہ آپ کی تعلیمات ہیں اس زمانے میں جب مشتیں کیا ہوتی تھیں کچی ہوتی تھیں جب مشتوں میں قالین بچھے نہیں ہوتے تھے جب مشتوں کا فرش پکا نہیں ہوتا تھا تو اس زمانے میں نیچے ریت ہوتی نیچے مٹی ہوتی تو آپ بائیں جانب تھوکیں یا قدموں کے نیچے تو وہ مٹی اس کو جذب کر لے گی آج کل کیا کریں آپ کی جیب میں ٹشو ہونا چاہیے ٹشو میں آپ تھوکیں آپ کی جیب میں چھوٹا سا رومال اس میں آپ تھوک لیں یا پھر اگر آپ باہر کسی جنگل سے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں قدموں کے نیچے آپ تھوک لیں یا اپنی بائیں جانب اور بائیں جانب تب تھوکنے کی اجازت ہے جب بائیں جانب کو اور نمازی نہ ہو اگر بائیں جانب کو اور نمازی ہے تو پھر بائیں جانب بھی تھوکنے کی جانتی ہے پھر اپنے قدموں کے نیچے اور وہ بھی تب جب مسجد کیا ہو سچی ہو ریت ہو وہاں پہ یا جنگل اور سہرا میں آپ نماز پڑھ رہے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کی چادر کے کنارے کو پکڑا آپ نے چادر کے کنارے کو پکڑاسا کافی ہی تو آپ نے اس میں تھوکا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیا کرنا ہے جب نماز میں تھوک آئے تو آپ نے اپنی چادر کے کنارے کو پکڑا اور اس میں تھوکا سم رداد والا باد پھر اس کو کیا کر دیا الٹ پلٹ کیا تاکہ وہ تھوک جو ہے وہ نیچے نہ گرے ادری رہے اور تھوک کیا ہے آپ جانتے ہیں تھوک میں کوئی غلازت نہیں ہوتی تو آج کل بہرحال اس کا متبادل کیا ہے ٹیشو وغیرہ اس کا متبادل ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نماز میں آپ کو حرکت کر سکتے ہیں جو کیا ہو مجبوری بن جائے تو تھوکنا اور ناک کی رتوبت کو صاف کرنا سینے کا بلگم آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کو صاف کرنا یہ مجبوریاں ہیں تو نماز میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں ان کو صاف کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ اگر آپ کو چار رقتوں کی نماز پڑھ رہے ہیں ہر رقط میں آپ کو کی کرتوبت صاف کرنا پڑ رہی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ نماز باطل ہو گئی ہے کیونکہ کئی دوستوں نے قانون بنا رکھا ہے کتنی حرکتیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی تین کہتے ہیں تین حرکتیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا نماز باطل ہو جائے گی بھئی غلط حرکت ایک بھی نہیں کرنی چاہیے اور مجبوری بن جائے تو چاہے تین ہو جائیں چاہے چار ہو جائیں چاہے پانچ ہو جائیں نبی علی السلام نے پوری نماز صحابہ اکرام کو پڑھائی کس کو اٹھا کر اپنی نواسی اماما کو اٹھا کر اور جب بھی آپ رقو سجدے میں جاتے اس کو نیچے بٹھاتے اور پھر کھڑے ہوتے دوبارہ اٹھا لیتے تو ایک رکت میں کتنی حرکتیں ہوئیں اور چار رختوں میں کتنی حرکتیں ہو گئیں آپ خود اندازہ کر لیں تو اب آپ نے دیکھیں پہلے آپ نے طریقہ کیا بتایا کہ قبلہ کی جانب تھوکنے کی بجائے کدھر تھوکیں اپنی بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے پھر آپ نے دوسرا طریقہ بتانا چاہا وہ پہلے آپ نے بتایا عملی طور پہ زبانی بعد میں بتایا دوسرا طریقہ یہ بتایا آپ نے کہ آپ نے چادر کے کنارے کو پکڑا اس میں تھوکا اور اس کو الٹ پلٹ کیا فقالا تو آپ نے کہا او یا فالحا یا پھر اس طرح کر لے تو نماز میں تھوک آ جائے تو آپ نے کتنے طریقے بتائے ہیں دو تو برہ قبلہ کی جانب دیوار پہ تھوکنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ نبی علیت والسلام کو نے دیکھا ایک امام کو کہ وہ یا آپ کو اطلاع دی گئی یا آپ نے خود دیکھا کہ ایک امام نے نماز کے دوران قبلے کی جانب تھوکا ہے آپ نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا آپ نے اس امام کو امامت سے ہٹا دیا تھا تو نمازی کے لیے کتنا بڑا ایجاد ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے اس کے رب کا چہرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں دوسری سید اس میں الفاظ آئے ہیں باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے تو نماز کتنی بڑی عبادت ہے بد نصیب وہ لوگ جنہیں نماز میں لطف نہیں آتا جنہیں نماز میں مزہ نہیں آتا جنہیں نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے یہ عادیث وہ پڑھیں سنیں تو ان میں نماز کا شوق پیدا ہو نمازی کو جب پتا ہو نماز پڑھوں گا تو میرے سامنے میرا رب ہوگا نماز پڑھوں گا اپنے رب سے باتیں کروں گا اپنے رب سے سرگوشیاں کروں گا تو اسے کیا لگے خبر نامے سے سیاست کی خبروں سے ٹی وی چینلز پہ چلنے والے پروگراموں سے ڈراموں اور فلموں سے وہ کہے گا میں اپنے رب سے جا کے باتیں کرتا ہوں باب نمبر پندرہ باب خدمت المسجد مسجد کی خدمت کرنا حدیث نمبر تین سو ستر کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری اور امام اسلمج اس مردیا عورت راوی کہتے ہیں کہ یا مرد تھا یا عورت تھی یعنی کہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا اختلاف ہے کہ مرد تھا یا عورت تھی ایک رنگ کا مرد یا عورت خم المسجد وہ مسجد کی کیا کیا کرتا تھا مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا فماتا تو کیا ہو گیا وہ فوت ہو گیا ولم یا عالمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علی سات وسلام کو اس کے فوت ہونے کا علم نہیں ہو سکا کون کہہ رہے ہیں ابو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کہیں یہ گستاخ ہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغب نہیں تھے آپ کی مسجد کا خادم فوت ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں فدق رہ تو آپ نے ایک دن اس کا تذکرہ کیا فکالا تو آپ نے کہا معاف اعلی دال کر وہ انسان کہاں گیا وہ آدمی کہاں گیا اس نے کیا کیا نظر کیوں نہیں آتا آج ما فعل فال کے انسان اس انسان نے کیا کیا یعنی کہ کدھر گیا کہاں ہے وہ کالو تو صحابہ کرام نے کہا ماتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ کیا ہو گیا فوت ہو گیا کالا فلا تو آپ نے کہا تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا فقالو تو انہوں نے کہا انحو کا نقدا وقدا قصہ کہ شک بات یہ ہے کہ اس کا معاملہ اس طرح اس طرح تھا یعنی کہ ایسے وہ فوت ہوا یہ وہ ٹیم تھا ہم نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا ہم نے خود ہی زیادہ پڑھ لیا خود ہی دفن کر دیا پوری تفصیلات بتائیں کالا راوی کہتے ہیں فحقلو شنحو تو صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو ہلکا جانا صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو معمولی جانا کالا تو آپ نے کہا فد ال قبر میری رہنمائی کرو اس کی قبر پہ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے چونکہ عالم لوگ غیب نہیں ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے میری رہنمائی کرو اس کی قبر میں اس کی قبر کے معاملے مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے تو کتر اس کی قبر پہ آئی تو نے اس کا کیا کیا اس کی نماز جنادہ پڑھی کہاں قبر پہ کھڑے ہوگے قبر پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کون سی نماز رکو سجدے والی اور جنادے میں نہ رکو ہوتا ہے نہ سجدہ تو آپ نے اس کی نماز جنادہ پڑھی وہ روایتی مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے ثم قالا کہ پھر آپ نے کہا اندل قبور کہ بے شک یہ قبریں اندھیرے سے بری ہوتی ہیں علی قبر والوں پہ قبر والوں کی قبریں ان کے لیے اندھیرے سے بری ہوتی ہیں ان کے لیے قبر میں تاریخی ہی تاریخی ہوتی ہے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے وہ ان اللہ لهم اور اللہ تعالیٰ ان قبروں کو ان کے لیے منور کر دیتا ہے روشن کر دیتا ہے کیسے بلحم میری ان پہ نماز جنادہ پڑھنے کی وجہ سے اس ادیب سے کیا پتا چلا ایک تو مسجد کی صفائی کرنے کی شان مسجد کی خدمت کرنے کا مقام و مرتبہ اور پتا چلا مسجد کے خادم کتنے عظیم ہیں مسجد کے موزن کتنے عظیم ہیں مسجد کا خیال رکھنے والے کتنے عظیم ہیں کہ نبی علی ستّام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسجد کا خاتم فوت ہوا مسجد کا خاتم فوت ہوا تم لوگوں نے مجھے بتایا ہے نہیں پھر آپ اس کی قبر پہ گیا اس کی اماد نارا نا ادا کی اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ امام مسجد کو خطیب مسجد کو چاہیے لوگوں کا خیال رکھے جو چند دنوں سے نہ آ رہا ہو معلوم کرے کہاں گیا مسجد کا امام مسجد کا خطیب نمازیوں کو جوڑ کے رکھے ان سے ایسے تعلقات قائم کرے گویا کہ اس کے گھر کے افراد ہوں اور اس سے پتا چلا کہ مدینہ میں کئی ایسے معاملات ہوتے تھے جو نبی علیہ سات و کے علم میں نہیں ہوتے تھے یہاں پہ نماز جنادہ کی مثال ہے اور ادھر عبد الرحمان بن عوف کی شادی کی مثال ہے عبد الرحمان بن عوف قریشی نبی علیہ السلام کے بہت قریبی شادی ہوئی آپ کو مدعو نہیں کیا آپ سے نکاح بھی نہیں پڑھوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے پہ نشان لگے ہوئے ہیں زعفران کے تو کہا بھی یہ زعفران کا نشان کہاں سے آ گیا کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے یعنی کہ بیگم سے یہ نشان مجھے لگا ہے میں نے شادی کی ہے تو آپ نے کہا بھائی ولیمہ کیا ہے کہنے لگے نہیں فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کرو تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کی شادی پہ کوئی نہیں آتا تو اس کو مسئلہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے آپ کی کسی نماز جنادہ پہ کوئی نہیں پہنچ سکا اس کو مسئلہ نہ بنائیں ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں آپ دعوت دیں نماز جنادہ لیے لوگوں کو دعوت دیں تاکہ آپ کی میت کی مفرد کا سامان ہو سکے لیکن کوئی نہیں آ سکا لیٹ ہو گیا اس کو مجبور سمجھیں شادی میں کوئی شریک نہیں ہو سکا اس کو مجبور سمجھیں اور یہ بھی پتا چلا کہ شادی سادہ طریقے سے کریں اور یہ بھی پتا چلا کہ قبروں میں کیا ہوتی ہے تاریکی ہوتی ہے دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں گرمی آنے سے پہلے گھر میں اے سی لگ جائے بچوں کے لیے اے سی لگ جائے لیٹرنگ کا بندوبست ہو جائے گیس آ جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے قالین بچ جائے بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے بچوں کی قبر کی فکر کریں بیگم کی قبر کی فکر کریں بہن بھائیوں کی قبر کی فکر کریں قبریں تاریخ ہوتی ہیں وہاں کی لیٹرنگ کا بندوبست کریں کیسے عبادات کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے دعائیں کر کے اور اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کر جو آپ کے لیے صدقہ اجاریہ بن سکیں اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جائیں جو نمازیں پڑھے آپ کے لیے دعائیں کرے اور آپ کی قبر منور ہو باب نمبر سولہ باب رفع و سعود المساجد مساجد میں آواز بلند کرنا یہ کیسا ہے حدیث نمبر تین سو اٹھہتر تھری سیون ایٹ خا اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری سائب ابن یزید سائب بن یزید سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں کنت کن تو المسجد میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا فہاسا رجل کسی آدمی نے مجھے کنکری ماری فنظر تو میں نے دیکھا میں نے دیکھا بھی کون ہے کنکڑی مارنے والا فعید عمر خطاب تو اچانک وہ کون ہے عمر بن خطاب یعنی کہ اچانک وہ آدمی ہے جس سے امید نہیں تھی کہ مجھے کنکری مارے گا یہ مطلب ہوتا ہے ایسے لفظ کا اچانک تو اچانک وہ کون تھے یعنی کہ جسے جس آپ،, آپ کہتے ہیں خلاف توقع خلاف توقع وہ کون تھے عمر بن خطاب تھے فقال تو جناب عمر نے کہا اظہب جاؤ فتنی بیہادنی میرے پاس ان دو آدمیوں کو لے کر آؤ فجی تو بھی فجی میں جناب عمر کے پاس ان دو آدمیوں کو لے کر آیا کالا جناب عمر کہنے لگے من انتما تم دونوں کہ تمہارا تعلق ہے او من این انتما یا انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے ہو کدھر سے آئے ہو کالا وہ دونوں آدمی کہنے لگے من اہل طائف ہم اہل طائف میں سے ہیں طائف کے باشندے ہیں کالا تو کہا کس نے جناب عمر فاروق نے لو اہل البلد اگر تم اس شہر والوں میں سے ہوتے اس شہر کے باشندے ہوتے مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو, تو میں تمہیں سزا دیتا في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند کر رہے ہو تم اپنی آوازیں رسول اللہ, اللہ کی مسجد میں بلند کر رہے ہو اس سے پتا چلا کہ مسجد میں بغیر کسی وجہ کے آواز بلند کرنا درست نہیں ہے البتہ امام سب نماز پڑھائیں گے اونچی آواز سے خطیب صاحب خطبہ دیں گے اونچی آواز سے اور وہ کس کی آواز بلند کر رہے ہیں وہ تو اللہ اللہ کے رسول کی آواز بلند کر رہے ہیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے عادیز پڑھ رہے ہیں مسجد میں درس ہوگا آواز بلند ہوگی لیکن آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اونچی اونچی آواز سے مسجد میں بولنا یہ مسجد کے اداب کے خلاف ہے ایسے ہی مسجد میں اونچی اونچی آواز سے اپنی کال سننا موبائل پہ اونچی آواز سے گفتگو کرنا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر موبائل پہ گفتگو کرنا بالکل جائز نہیں ہے جو مسجد نبوی مسجد عرام میں پاکستانی اور انڈین آئے ہوتے ہیں عمرے پہ پانچ دنوں کے لیے چھ دنوں کے لیے ان میں سے کئی وہ ہوتے ہیں جن کے موبائل کی گھنٹیاں بہت اونچی ہوتی ہیں اور ان میں ساز ہوتا ہے اور افسوس ہو رہا ہوتا ہے اور کئی وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ آئے وہ کیا کرے وہ موبائل بند کر دے بالکل بات کرنے کی جانچ نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے مجبوریاں ہوتی ہیں رابطے کرنا ہوتے ہیں گھر والوں سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے اسلام اعتدال کا مذہب ہے افراد و تفریح کے مابین نہ مسجد میں شور شرابہ کریں اور نہ ہی یہ کہ لوگوں پہ آپ اعتراض کریں کہ آپ موبائل پہ کیوں بات کر رہے ہیں جیسے آپ اپنے ساتھ والے دوست سے آسا وا سے بات کر سکتے ہیں ایسے ہی کوئی موبائل پہ کسی دوست سے آسا واضح سے بات کر سکتا ہے باپ نمبر سترہ باپ لاخل مسجد بعد ازان کہ اذان کے بعد مسجد سے نہ نکلے اذان ہو گئی ہے اب آپ مسجد میں رہ کر جائیں حدیث نمبر تھری سیون نائن میم اس عدیث کے بیان کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم ابو ابوشا سے روایت ہے سلیم بن اسود محاربی سلیم بن اسود محاربی ابو سے رویت ہے یہ کون ہے تابعی قال اب کہتے ہیں قعودا کنا قد مسجد ہریرا ہم مسجد میں ان کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے جناب ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ فعدن المعدن تو معدن نے ازان دی فقام ردل امی المسجد یمشی تو مسجد میں سے ایک آدمی اٹھا یمشی وہ چر رہا ہے یعنی کے مسجد سے بال نکر رہا ہے فاتبعہ ابو حریرہ بصرہ ابو حریرہ نے اس آدمی پہ اپنی نگاہیں لگا دیں اپنی نگاہیں اس کے پیچھے لگا دیں دیکھنے لگے کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے مسلسل اپنی نظریں اس پہ لکھ دیں حتی, حتی خرد امی المسجدی یہاں تک وہ آدمی نکل گیا کہاں سے مسجد سے فقال ابو حریرا تو جناب ابو ریرا فرمانی لگے اما ہدا فقد آسا ابو القاسم جہاں تک تعلق ہے اس آدمی کا تو اس نے یقینا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے نافرمانی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اذان کے بعد مسجد سے نکلنے سے روکا ہے منع کیا ہے البتہ وہ نکل سکتا ہے جو وضو کرنا چاہتا ہے جس کا جو سنجا کرنا چاہتا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے مسجد میں یا کسی کی مجبوری ہے یہ ہیں حقیقی آداب کس کے مسجد کے کیا جب آئیں تو درختیں پڑے بغیر نہ بیٹھیں اذان ہو گئی تو نماز پڑھے بغیر نہ جائیں لیکن میرے پاکوہن کے بھائی ان کے ہاں آداب کیا ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کے مسجد کی دیواروں کو چوم لینا ستونوں کو چوم لینا یہ ہمارے آداب ہیں ہم کسی اور ہی دنیا میں ہیں مسجد کا تب کیا اذان کا دب کیا ہمارے یہاں ٹی وی کی آواز بند کر دینا صرف آواز بند کرنی ہے باقی تصویر دیکھتے رہنا فلم لگی ہوئی ہے ڈرامہ لگا ہوا ہے میچ لگا ہوا ہے اب کیا باپ ہے باب نمبر اٹھارہ باپ, نم. باپ لاتما اما اللہ مساجد اللہ کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے دو ان کو ان کا مسجد میں داخلہ بند نہ کرو اور یقین مانے اس زمانے میں عورتوں کے مسجد میں آنے کی بہت ضرورت ہے درس کے لیے خطبہ جمعہ کے لیے ہم ان عورتوں کو مسجد میں نہیں لاتے یہ درس نہیں سنتی قرآن نہیں سنتی یہ کسی اور ہی دنیا میں رہتی ہیں میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا عام طور پہ عورتیں ان کی اپنی دنیا ہے چوڑیاں کس نے کیسی پہنی ہیں کس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں کس نے جوتا کیسا پہنا ہے کس نے فیشن کون سا کیا ہے کس کا میک اپ کیسا ہے بس یہی دنیا ہے ان کو کوئی فکر نہیں جنت کی ان کو کوئی ڈر نہیں جہنم کا غیبت سے ڈر نہیں لگتا ایک دوسرے کو پر لان تان کرنا ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا محلے کی اس عورت کی غیبت اس عورت کی غیبت تو اللہ کے کی رسول کیا فرما رہے ہیں یہ حدیث سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث نمبر تین سو اسی تھری ایٹ زیرو کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کہ اس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان بن عمر قال جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کانتی امرات لعمر تشهد صلاه الصبح والعشاء في الجماعه في المسجد کہ جناب عمر فاروق کی ایک بیگم یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر اس کا مطلب یہ کہ ان کی ماں نہیں ہے جناب عمر فاروق کی دوسری کوئی بیوی ہے اور یہ کون تھی روایات میں علمائے کے نام نے لکھا ہے یہ آتکا بنت زید تھی سعید بن زید ایک صحابی ہیں اچرا مچرا میں سے ان کی بہن تو جناب عمر کی ایک بیگم صبح اور عشاء کی نماز میں جماعت میں مسجد میں حاضر ہوتی تھی یعنی کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ دو نمازیں پڑھا کرتی تھی کون کون سی عشاء کی اور صبح کی فقیل لہا تو ان سے کہا گیا کن سے جناب عمر فروخ کی بیگم سے کہا گیا کیا کہا گیا لما تخلودہ تم کیوں نکلتی ہو جب کہ تم جانتی ہو کہ عمر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں وہ اور انہیں اس پہ غیرت آتی ہے تم ان کی بیوی ہو تمہیں پتا ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں پھر بھی تم عشا کی نماز فدر کی نماز مسجد میں آ کے ادا کرتی ہو کیوں کالت وہ کہنے لگیمنانی تو وہ مجھے کیوں نہیں روکتے ان کے مجھے روکنے میں رکاوٹ کیا ہے کون سی چیز مانے ہے مجھے روکنے میں مجھے روکیں کیوں نہیں روکتے کالا تو اس آدمی نے کہا کہنے والے نے کہا یمنا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنا اما اللہ مساجد اللہ کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روکتا ہے ان کے سامنے اللہ کے رسول کا یہ فرمان رکاوٹ ہے کون سا فرمان کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مشدوں میں آنے سے مت روکو اس سے کیا پتا چلا نمبر ایک کہ صحابہ کے نام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھیں درست و بعد کی بات ہے خطبہ عام نمازیں اور دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جناب عمر فاروق بڑی غیرت والے تھے لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر کنٹرول تھا قرآن کی ایت آ جاتی حدیث آ جاتی چپ اب یہاں پہ غیرت کیا کہتی ہے کہ میری بیوی گھر سے باہر قدم نہ رکھے لیکن حدیث کہتی ہے کہ عمر تمہیں روکنے کی جاس نہیں عمر چپ ہے اور اسے پتا چلا نبی علی علیہ السلام کی احادیث کا کیا مقام ہے جناب عمر فاروق جیسا عظیم آدمی آپ کی حدیث کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور آج لوگ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی میرا مسلک نہیں مانتا اس حدیث کو میرے مولوی صاحب نہیں مانتے میرے پیر صاحب نہیں مانتے میرے والد صاحب نہیں مانتے میرے شوہر نہیں مانتے میری بیوی نہیں مانتی میرے بچے نہیں مانتے یہ کیا ہے ان تمام لوگوں کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ سلاد اسلام کے سامنے آپ مزید دیکھیں سروید کو پھر اس پہ گفتگو کریں گے وفی روایت مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء من المساجد اذا کہ عورتوں کو نہ روکو کس چیز سے حدود انہیں مساجد سے ان کا حصہ حاصل کرنے سے نہ روکو ادست جب وہ تم سے اجازت لیں جب تمہاری بیوی تم سے اجازت مانگے مسجد میں جانے کی تو ان کو مسجد میں جا کر مسجد سے اپنا حصہ لینے دو ادر و ثواب لینے دو ان کو بھی اللہ کی رحمت سمیٹنے دو ان کو بھی علم لینے دو ان کو بھی شریعت سیکھنے دو ان کو مسجد میں آنے سے نہ روکو فکال تو بلال بن عبداللہ کہنے لگے یہ کون عبد اللہ بن عمر کے بیٹے حدیث کون بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر ان کا اپنا بیٹا بلال کہنے لگا اللہ کی قسم لنمنعن ہم ان کو لازمی طور پہ روکیں گے میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں حدیث سننے کے بعد سگا بیٹا کہہ رہا ہے میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا قالا تو یہ روایت بیان کرنے والے سالم کہتے ہیں وہ بھی عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں بلال کے بھائی ہیں تو سالم کہتے ہیں فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ جنابِ عبداللہ ان کے ہمارے والد صاحب ہمارے اس بھائی بلال کی طرف متوجہ ہوئے بلال کا رکھیا فَسَبَّهُ سَبَّنْ سَجِّئَا تو اسے سخت برا بلا کہا اسے سخت برا بلا کہا ماں سمیت سب بہ مت میں نے ان کو نہیں سنا کن کو اپنے والد کو دلہ عمر کو میں نے ان کو نہیں سنا کہ سب بہو کہ انہوں نے اس بلال کو کبھی بھی اس طرح برا بلا کہا ہو جتنا برا بلا اس دن کہا تھا برا بلا خیر ہم بھی اپنے بچوں کو کہہ لیتے ہیں لیکن کب جب سکول نہ جائے کسی دن ناگا کر لے کالج میں چھٹی کر لے دکان پہ ایک دن نہ جائے لیکن نماز کی باری آئے مول صاحب کیا کریں بہت سمجھاتے ہیں نہیں سمجھتے بچے بڑے ہو چکے ہیں قرآن نہ پڑھے مول صاحب کیا کریں زبردستی نہیں کر سکتے ہم ہاں سکول جانے میں کر سکتے ہیں انگلش سیکھنے کے معاملے میں ہم زبردستی کرنے کے لیے تیار ہیں اب اس سے مشورہ اس سے مشورہ انعام دیں گے لالچ دیں گے دھمکیاں دیں گے اور نماز کی باری آئے گی شریعت کی باری آئے گی مولی صاحب کیا بہت سمجھایا نہیں سمتے بچے زمانہ تبدیل ہو گیا جی اب کیا کہتے ہیں زمانہ تبدیل ہو گیا جی مولوی صاحب اب اس سختی کا زمانہ گیا ٹھیک ہے جی تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سالم کہتے ہیں ما میں تو میں نے ان کو نہیں سنا کن کو عبداللہ عمر کو اپنے والد صاحب کو سب بہو انہوں نے اس کو کبھی اتنا برا بلا کہا ہو کس کو بلال کو وکال اور کہا کس نے بن عمر نے برا بلا کہا اور ساتھ یہ الفاظ کہ اللہ اللہ میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے حدیث بتا رہا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم ان کو منع کریں گے یعنی کہ تمہاری یہ ضرورت دوسری روایت میں آتا ہے کہ کیا اور کہا مقابلے میں کہتے ہو کہ میں بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا یہ ہے شریعت اور آج پاک و ہند کے علماء کے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں مسجد میں ان کے لیے جگہ نہیں رکھتے عید کی نماز میں ان کے لیے جگہ نہیں رکھتے انتظامیہ ان کے لیے جگہ نہیں رکھتی جبکہ نبی علی علیہ السلام نے عید کی نماز کے معاملے میں عورتوں پہ بڑی سختی کی ہے کہ وہ آئیں ضرور آئیں لازمی آئیں اور میں اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا آپ پہنچیے عیدگاہ میں آپ کے لیے جگہ نہیں رکھی گئی آپ برقع پہنیے مکمل پردہ کیجئے جائے نماز اٹھائیے مردوں کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جائیے تاکہ انتظامیہ مجبور ہو جائے آپ کے لیے جگہ مخصوص کرنے پہ تو ایس حدیث سے کیا پتا چلا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے دیکھیے شریعت میں کتنا اعتدال ہے ایک طرف کیا ہے کہ عورت کی نماز کہاں افضل ہے گھر میں دوسری جانب اس کا دل چاہتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھوں آپ کو روکنے کی جانچ نہیں ہے آپ کہیں گے کہ جب اس کے اچھا کئی خامت سمجھاتے ہیں بیویوں کو بھائی تمہاری گھر میں نماز افضل ہے کیوں جا رہی ہو میں بتاتا ہوں کیوں جا رہی ہے جس وجہ سے آپ جاتے ہیں وہ کیا وجہ ہے کیونکہ گھر میں کئی دفعہ نماز اس طرح نہیں پڑھی جاتی جیسے مسجد میں پڑھی تراوی کی نماز آپ لے لیں اتنی لمبی نماز جیسے مسجد میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں امام صاحب کے پیچھے کیا گھر میں پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھ سکتی اسی لیے وہ چاری چاہتی ہے کہ مسجد میں جاؤں وہ خطبہ جمعہ سننا چاہتی ہے تو آپ رکاوٹ نہ بنیں بلکہ اس کے لیے سہولت پیدا کریں اور وہ مسجد میں جائے گی فائدہ آپ کا ہے خود ٹھیک ہوگی جو درس سن کے آئے اس کے مطابق بچوں کی سلا کرے گی پھر بھی آپ کا فائدہ اور آپ کو اچھے مشورے دیا کرے گی ان دروس کی روشنی میں جو اس نے سنے ہیں اس میں بھی آپ کا فیدہ اور آخر میں یہ حدیث 381 سری ایٹ ون میم امام مسلم رحمہ اللہ اس کو رویت کرنے والے ہیں عن زینب امراتی عبداللہ ابن مسعود رویتہ زینب سے زینب ثقافیہ کون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیگم ہیں قارت وہ کہتی ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک حاکس نے اللہ کے رسول علیہ صاحب سے ہم نے ہم سے کیا مراد ہے ہم عورتوں سے ہم عورتوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا ادا شہیدت عہدا کنل مسجد جب تم میں سے کوئی مسجد میں حاضر ہو مسجد میں آئے فلا تمستی تو خوشبو بالکل نہ لگائے لو جی مسجد میں آنے والی عورتیں سن لیں مسجد میں آنا ہے شریاد آداب کا خیال کرتے ہوئے پردے میں آئیں میک اپ کے بغیر آئیں اور وہ میک اپ کریں جو جس میں خوشبو نہ ہو مردوں کے ناک میں آپ کی خوشبو نہ جائے اور پردہ کر کے آئیں یعنی کہ آپ نے میک اپ نہ کیا ہو تب بھی پردہ کرنا چاہیے اب تو آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے پردہ اور زیادہ ہونا چاہیے اور خوشبو بالکل نہ لگائیں پھر آپ مسجد میں آئیں پھر آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے تو یہ آداب ہیں مسجد میں آنے کے اور اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مردوں میں سے گزرتی ہے تو اس کے لیے شدید وعید آئی ہے اس کے لیے سخت سزا ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ خوشبو لگا کر مردوں میں آنا اور خوشبو گھر میں لگائیں اور گھر میں دیور ہو جیٹھ ہو بہنوئی ہو پھر بھی غلط ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خاون کے لیے اور خوشبو لگا سکتی ہے جبکہ گھر میں غیر مرد نہ ہوں دیور نہ ہو جیٹھ نہ ہو بہنوئی نہ ہو کزن نہ ہو تو غیر مرد اگر گھر میں نہیں ہے صرف آپ کا خاون ہے باپ ہے یا آپ کے بھائی ہیں آپ کے بچے ہیں تو آپ خوشبو لگائیں بلکہ لگانی چاہیے مجھے ان عورتوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے جو خامن کے لیے یعنی کہ بننے سنورنے کا اہتمام نہیں کرتی خامن کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے خامن کے لیے آپ غسل کریں خامن کے لیے چہرہ دھوئیں انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو دنوں ثواب ملے گا خامد کے لیے اچھی سی خوشبو لگائیں لیکن تب میں بار بار خبر کر رہا ہوں جب کہ آپ کے گھر میں غیر مرد نہ آتے ہوں اور باہر نکلیں تو خوشبو لگائے بغیر اگر آپ کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہے تو کپڑے تبدیل کریں آپ کے ہاتھوں پہ لگی ہے تو ہاتھ دھوئیں باہر نکلتے ہوئے آپ سے خوشبو نہیں آنی چاہیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے خاون کے لیے کیا ہے پسینہ اور باہر جب جانا بازار میں غیروں کے پاس پھر میک اپ کر کے جائے گی خوشبو لگا کر جائے گی اللہ تعالیٰ میری ماؤں بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو ہدایت دے اور اللہ رب العزت مردوں کو عورتوں کو سب کو صحیح معنوں میں شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ نبی علیہ وسلم کی یہ حادیث روز بروز ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اللہ کرے کہ ہم ان احادیث پہ عمل کریں اور ان کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم ان کی وجہ سے اپنے گھر میں بچوں میں تبدیلی لے کر آئیں وہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین